بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج सूरह हुमजा کی تجوید اور قراءت ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے وئی للی کھلی ہوں زہ یہ آیت ہے پہلی اس کی اس میں آج دو چیزوں کو ہم سیکھیں گے ادغام بلغنہ اور ادغام بلاغنہ یعنی الفاظ کا مکس کرنا غناء کے ساتھ اور غنح کے بغیر پہلی آیت میں بالکل اسٹارٹ کے اندر ہے وئی لن آگے پھر لام ہے تو اس کو ہم ادغام کریں گے مکس کریں گے اور غنح کے بغیر کریں گے وئی لئی لگے دو دفعہ زا آیا ہے تو عام طور پر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں تو یہ حروف سفیرہ میں سے ہیں اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے وئی لم ز آگے ہے میل ٹھیک ہے یہاں بھی ادغام ہوا لیکن یہاں واؤ کے ساتھ یہ مکس ہوگا آگے ہے یہ سیبو ان میںخل اخ کے اوپر اکثریت ہمارے ہندو پاک کی وہ غلطی کرتے ہیں یا تو اس پر قلقلہ کرتے ہیں یا اس کو خا کے بجائے ہا پڑھ دیتے ہیں تو اس کو صحیح کلیئر پڑھنا چاہیے یا سب این مو اخلو قم اب یہ نون کے اوپر میم آ گیا تو اس کو نون اور میم کے درمیان کی بیسیکلی یہ آواز نکلتی ہے لوم بدن فل خوم ہر تو کو کلیئر کر کے پڑھنا چاہیے و مد رو مل شو مد روکھ کے اوپر لام کے اوپر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے نار اللہ ہل مقد نار القد ال اب یہ تا اور تو یہ دونوں الگ الگ کر کے پڑھنا لازم ہے اکثر لوگ ہمارے وہ ہیں جو تت پڑھتے ہیں تو اگر یہ تا اور تا دونوں جگہوں پر اس طرح پڑھے جائیں تو یہ انتہائی غلط ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے تت لی بار بار اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا اب یہاں پر حمزہ ہے پھر حمزہ آیا اس میں بھی لوگ بڑی سستی کرتے ہیں افیدا یعنی حمزہ دوسرے حمزہ کی آواز ہی نہیں لیتے انتہائی خطرناک ہے یہ تو اس کو پڑھنا ہے الَّتی علیہم اب یہ ہے ادغام بل پہلے وہی للی کلی والا کیا تھا ادغام بلا غنہ اور یہ کیا ہے میم دونوں مل رہے ہیں اور یہاں پر گناہ کیا جائے گا علیہم فی مدم مد اب جتنے یہاں پر الفاظ آئے ہیں ان کے اینڈ پر کیا ہے ہا اور اس ہا کو کلیئر کر کے ہم نے پڑھنا ہے اس میں ہا کی آواز آنی چاہیے اس بات کا بھی ہم نے انشاءاللہ اللہ خیال رکھنا ہے تو آج ہم نے ادغام بالغنہ اور ادغام بلاغنا کو پڑھا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق دے اب ہم اس کی قیاد کرتے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکلهم زتل مزه الضی جمل آد يہ أَنَّ ان مل احلد كل بزن فيل قوم وَمَا ادْرَاكَ مَلْحَمَهُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ صادہ فی آمدی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق تع فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ